بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى جميع الانبیاء خصوصا على سیدنا ومولانا محمد المصطفی وعلى آلہ واسحابہ الاطقیاء اما بعد بابو ما جاء فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ شریف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باپ قائم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا جو انداز مبارک تھا آپ کا جو پینے کا ترس تھا وہ کیا تھا سب سے پہلی حدیث سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے منکور ہے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی نوش فرمایا آپ اس وقت کھڑے تھے احادیث میں پانی پینے کے آداب میں یہ ذکر ہوا ہے کہ انسان کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے بلکہ بعض احادیث میں زیادہ ممانت آئی ہے فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے اگر بھول کر کوئی پی لیتا ہے تو قے کر دے اور بعض احادیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز بھی آیا اس لیے یہاں پر ان تمام احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ تطبیق دی گئی ہے کہ زمزم کا پانی اور وضو سے بچا ہوا پانی وہ تو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں عام پانی انسان کو ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر پینا چاہیے کبھی کبھار کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں اقلی صلاسلام نے اس کو بھی کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا ہے تو آداب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے اکثر آادی سے ہی بتا رہی کبھی کبھار کسی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی پانی انسان پی سکتا ہے اور زمزم کا پانی اور وضو سے بچا ہوا پانی یہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے جائز ہے کوئی ضروری نہیں ہے فرض واجب نہیں ہے بعض لوگ اس کا بہت خاص اہتمام کرتے ہیں ایسے فرض سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینا جائز ہی نہیں یہ غلط ہے جائز ہے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر اور کوئی انسان اگر بیٹھ کر پیے تب بھی جائز ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ شریبہ وہ آپ نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا اب یہ کھڑے ہونا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیان فرما دیا کہ کھڑے جائز है اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر چونکہ کوئیں سے پانی کھینچا جاتا تھا اور وہاں رش وغیرہ ہوتا تھا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی اس عذر کی وجہ سے آقال اسراط اسلام نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا بہرحال دونوں صورتیں جائز ہیں بیٹھ کر بھی انسان پی سکتا ہے کھڑے ہو کر بھی انسان پی سکتا ہے عام حالات میں پانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے زم زم اور وضو کا پانی یہ کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے دوسرا پانی بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر پیا جائے دوسری حدیث ہے بن بن عمر بن عاص رضی اللہ سے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب و خا میں نے آقال صلاح السلام کو دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کر بھی پانی روش فرمایا اور آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا تو دونوں صورتیں جائز ہیں آدام میں سے یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے کیونکہ بعض دوسری ہوایات ہیں جن سے ممانت بھی ہیں کہ انسان کھڑے ہو کر نہ پیئے لیکن یہ کہ جائز ہے اگر کبھی کبھار انسان کھڑے ہو کر بھی پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن مستقل کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے ان دوسری حدیث کی بنیاد پر جن میں ممانت واجد ہوئی ہے تیسی حدیث تبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں فر میں نے آقار صلاحت کو زمزم کا پانی پیش فرمایا فشر ابا قائم آپ نے کھڑے ہو کر اس کو نوش فرمایا یہ نہیں کہ آپ اتفاق اس وقت بیٹھے تھے اور پانی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے بلکہ آپ کی حالت مبارکہ یہی تھی کہ آپ اس وقت کھڑے تھے اسی حالت میں آپ نے وہ پانی نوش فرمایا چوتھی حدیث نزال ابن صبرا سے یہ تابی ہیں فرماتے ہیں اتیا علی رضی اللہ عنہ بکوز مما امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانی کا کوزہ لائے گا۔ وہ وف اور آپ ایک کوفہ کے مسجد کے میدان کے اندر تھے وہ کھلی جگہ تھی جو مسجد کا خلاصین تھا وہیں پر آپ فیصلے فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس برتن سے پانی لیا ہاتھوں کو دھویا کلی شور ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا بازو دھوئے اور سر کا مسا فرمایا تو ہلکا وضو فرمایا اور اس کے بعد آپ نے بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا پھر آپ نے چاد فرمایا کہ یہ وضو ہے اس شخص کا جو بے وضو نہ ہو اور فرمایا کہ ہاں کدار رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے ایسا ہی فرمایا یہاں پر دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہلکا وضو فرمایا آزا کو ایک ایک مرتبہ دھویا وضو میں تین طریقے ہیں کہ ہر عضو کو تین تین دفعہ دھونا دو دو دفعہ دھونا اور ایک ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں دو دفعہ دھوئے تو افضل ہے تین دفعہ دھوئے تو سنت ہے اس سے زیادہ بہتر ہے سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ انسان تین دفعہ اعضا کو دھوئے۔ تو ایک سے دو افضل ہے اور دو سے تین سب سے زیادہ افضل ہے مصنون طریقہ بھی ہے کہ انسان تین دفعہ دھوئے سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مرتبہ ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور فرمایا کہ چونکہ میرا پہلے سے وضو تھا تو جس شخص کا وضو ہو پہلے سے وہ ایک ایک مرتبہ بھی آزاد کو دھو لے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ پہلے سے باوضو شخص ہے تو وہ وزو نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ایک ایک مرتبہ آزاد کو دھو لے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے سے وضو انسان کا ہو اور وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو علی الزو نور کے وضو کے اوپر وضو کرتا ہے تو یہ مزید نورانیت کا باعث ہوتا ہے مزید رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے اس سے مزید انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں دوسری چیز کہ آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا اور فرمایا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی انسان زمزم کے پانی کی طرح کھڑے ہو کر پی سکتا ہے اور یہ آپ نے جواز کے لیے فرمایا کہ اس طرح بھی جائز ہے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن میں نے علیہ کو دیکھا کہ آپ, ایسی آپ نے بھی ایسے فرمایا تو اس سے اگر کوئی وضو کا بچا ہوا پانی انسان کھڑے ہو کر پیتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں پانچویں حدیث سید نانا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تنفس ہو فل سعید نانے سے مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی مطلب لوگ فرماتے تھے تو اس میں تین سانس کرتے اور سانس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پانی پیا پھر برتن ہٹا دیا پھر سانس دیا پھر پانی پیا پھر سانس دیا پھر اس پانی پیا پھر برتن دور کر کے سانس برتن کے اندر سانس لینا نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے ہوا امرا و اروہ کہ یہ جو سانس لینا ہے سانس لے کر پانی پینا ہے یہ زیادہ خوشگوار بھی ہوتا ہے اور زیادہ اروہ انسان کو زیادہ سیراب کرنے والا بھی طبیعت کی بھی زیادہ موافق ہے اور انسان کو زیادہ اس کا اچھی طرح وہ پانی سے سیراب بھی ہو سکتا ہے اس لیے انسانی صحت کی بھی انتہائی یہ موافق ہے کہ انسان کو ٹھہر ٹھہر کر پانی پینا چاہیے اور تین سانس میں پینا چاہیے دو سانس درمیان میں اور ایک آخر میں لینے اگلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے فرماتے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا اعظار شریف آقال اثلاۃ السلام جب پانی نوش فرماتے تھے تنف فسا تو آپ دو مرتبہ سانس لیتے یہاں بھی ہوئی پہلی حدیث کے مطابق ایک دو دفعہ بیچ میں اور ایک آخر میں اس طرح کل تین سانس آپ لیا کرتے تھے تو اس لیے پانی جب انسان پیئے کٹھائے کی سانس کے اندر نہ پیئے یہ انسانی صحت کے لیے بھی انتہائی ناموافق ہے بہتر یہ کہ اسے تین سانس لے دو درمیان میں اور ایک آخر میں لے لے اور برتن کے اندر ہی سانس نہیں لینا چاہیے برتن الگ کر کے پھر انسان سانس لے پھر دوبارہ برتن کو اپنے منہ کے قریب کرے ہر کبشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیہ ہیں فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے آپ نے ایک مشکیزے کے منہ سے پانی نوش فرمایا معلّہ جو لٹکا ہوا تھا کا ایمن آپ اس وقت کھڑے تھے ارم میں عادت ہوتی تھی کہ مشکیزہ ہوتا تھا چمڑے کا اور اس کے اندر پانی سے اس کو بھر دیتے تھے اور اس کو پھر لٹکا دیتے تھے تو مشکیزے سے عام طور پر چھوٹے برتن میں پانی ڈالا جاتا تھا اس سے پانی پیا جاتا تھا تو ایک مرتبہ حضرت قبشہ فرماتی ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے تو آپ نے اسی مشکیزے سے منہ لگا کے آپ نے پانی نوش فرمایا فکم تو علافی فقا تو میں کھڑی ہوئی اور میں نے آگے سے مشکیزے کا منہ کاٹ دیا جب آپ نے پانی نوش فرمایا اب وہاں پر آکارات السلام کیا لو مبارک اور آپ کے ہونٹ مبارک لگے تھے تو فرماتی ہے کہ وہ برکت کے لیے فوراً وہ جگہ میں نے کاٹ دی یہ ادرا صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ جہاں آپ کا منہ مبارک لگا تو فوراً وہ جگہ کاٹ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لی یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک لگے عام طور پر آق عصلات علی نے مشکیزے سے وہ منع فرمایا کہ کسی بڑے برتن کو منہ لگا کر انسان نہ پیے آپ نے کسی حضرت کی وجہ سے پیا کہ ہو سکتا ہے برتن ہونا یا بیان جواز کے لیے کہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے چنانچہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے مشکیزے کو منہ لگا کر پیا تو اس کے اندر سانپ تھا وہ نکل آیا اس اس کے بعد علیہ السلام نے اس کی ممانت فرما دی تو اب ممانت کی جو وجہ ہے وہ انسانی صحت کی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ زیادہ پانی نکل آئے اور اس کے منہ میں چلا جائے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی اندر کوئی کیڑا مکوڑا پانی میں وہ چلا جائے اس وجہ سے بھی آپ نے منع فرمایا لیکن بیان جواز کے لیے علیہ سلاۃ والسلام نے اس کو نوش فرمایا آپ بعض دفعہ کو کام فرماتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ کام کرنا جائز ہے اور یہ جو منع فرمایا یہ شفقت کے لیے انسانی صحت کے لیے کوئی اگر انسان اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ گناگار نہیں ہوتا اب بھی کوئی انسان بڑے برتن سے سرموں لگا کے پانی پی تو وہ گنگار نہیں ہوگا کیونکہ آکار نے بتا دیا کہ اس طرح پینا بھی جائز ہے لیکن بہتر طریقہ برتن میں لے کر انسان اس سے پیے فرماتے ہیں کہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ ترف پھنسو کہ آپ جب برتن سے پانی پیتے تھے تو تین سانس دیا کرتے تھے وزام انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاسو فلاسن اور سیدنا انس نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تین سانس لیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث سیدنا انس نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام السلیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام السلیم کے ہاں تشریف لائے وقت ربط المعلقه اور مشکیزہ لٹکا ہوا تھا فشاربا قائم تو آقا علیہ نے یہاں پر بھی مشکیز کے, کے ساتھ اپنا منہ مبارک لگایا اور وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا فقامت عملیم تو یہاں درس کے والدہ میں سلیم بھی کھڑی ہوئی ال سے القربہ مشقزے کے منہ کی طرف فقط آ اور انہوں نے اس کو آگے سے کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا اور یہ آپ کا ادب بھی تھا آپ کے ساتھ محبت تھی کہ اب یہاں پر اقایہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک لگایا تو یہاں کسی اور کا منہ نہیں لگنا چاہیے اور اس مبارک جگہ کو اس مبارک چیز کو انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا آخری حدیث وزیر صادم نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرب و قا کہ اقالیہ صلاحۃ وسلام بعض دفعہ کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرما لیا کرتے تھے تو کھڑے ہو کر بھی پانی پینا جائز ہے خاص طور پر زمزم اور وضو کا بچا ہو پانی اور دوسرا پانی بھی جائز ہے لیکن آقا علیہ و اسلام نے دوسری روایات میں بعض ممانعت بھی فرمائی ہے اس لیے جو ممانعت ہے وہ امت کی شفقت کے لیے آسانی کے لیے ادب بھی ہے بہتر بھی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے کبھی کبھار آخر علیہ وسلم نے جواز کے لیے آسانی کے لیے کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا تو اس لیے کھڑے ہو کر بھی پینا جائز ہے لیکن عام حالات میں دوسری حادث کی بنیاد پر آپ کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ پانی انسان کو بیٹھ کر پینا چاہیے باب ماجا افی طاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگانے کے بارے میں کیا آقال اثلات السلام اپنے جسم اطر پر اور اپنے لباس پر آپ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے آقال اثلات واللام کے بارے میں مصلبی اعلیٰ میں آتا ہے کہ آقال اثلات واللام جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے تو اتنی خوشبو آتی تھی آپ کے جسم عقدس سے کہ بعد میں آنے والا شخص یہ سمجھ سکتا تھا کہ آپ اس گلی سے تشریف لے گئے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے ہیں۔ آپ کے جسم اطہر کے اندر خود خوشبو موجود تھی اور آپ کے جسم مبارک سے آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ تحت مِسلم کے ہاں تشریف فرما تھے تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا تحتم سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پسینہ ایک شیشی کے اندر جمع فرما فرماتے تو آپ جب جاگے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے بتایا رسول ہادی میں اطيب تی بنا یہ ہماری سب سے اعلی خوشبو ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اس پسینہ خوش... مبارک کو ہم خوشبو کے اندر ملائیں گے اور وہ والی جو خوشبو ہوگی وہ سب سے اعلی خوشبو ہوگی ہماری حد عقوہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں اقا علیہ الصلوۃ نے ایک مردہ ان کے پیٹ پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اب ان سے اتنی خوشبو آتی تھی ساری زندگی کی ان کی چار بیویاں تھیں ہر بیوی کی خواہش ہوتی تھی میں زیادہ خوشبو لگاؤں لیکن پھر بھی ان کے برابر خوشبو نہیں ہوتی یا قالیہ صلاحت واللام کا معجرہ تھا کہ آپ کے جسم عطر سے اتنی زیادہ خوشبو مہکتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ پھر بھی خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور آپ نے امت کو بھی حکم دیا خوشبو کے استعمال کرنے کا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک, ایک ڈبیا تھی یا تیب و منہا اس کے اندر خوشبو ہوتی تھی تو آپ اس سے خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے دوسری حدیث حضرت حضامہ بن عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ سیدنا سیدان بن مالک رضی اللہ عنہ لا تعالیٰ انہیں کوئی خوشبو اگر ہدیہ دیتا تو اس کو واپس نہیں فرماتے اور فرماتے تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا کا نلۂتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے خوشبو کا تحفہ آپ قبول فرمایا کرتے عبداللہ ابن عمر اپنے امرہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح لا تو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو واپس نہیں کیا جاتا لوٹایا نہیں جاتا کوئی انسان ہدیے میں پیش کرے اس کا ہدیہ رد نہیں کیا جاتا اس کو قبول کیا جاتا الوسا کوئی انسان تکیا پیش کرے اسے لے لینا چاہیے انسان بیٹھا ہے دوسرا اس کے تکیہ اس کو پیش کر رہا ہے یہ کہہ نہیں, نہیں مجھے ضرورت نہیں نہیں لیتا کالن تکیا کو لے لے وہ دونوں خوشبو اور تیل یہ ایک ہی چیزیں دونوں تیل کو انسان کسی کو تحفے میں دیتا ہے یا خوشبو یہ بھی واپس نہ کرے اور چوتھی چیز ہے وہ دودھ ان تین چیزوں کو جب کوئی انسان کسی کو تحفے میں پیش کرے تو ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے ان کا تحفہ قبول کر لینا چاہیے چوتھی سیدنا ابو حیران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الرجال ما زہرا ریحو و خفیہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو ظاہر ہو اور خفیہ لونح اس میں رنگ کم ہو و النساء اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے ما زہرا لونح جس کا رنگ واضح ہو و خفیہ ریحو اور اس کی خوشبو پوشیدہ ہو تو عورتیں رنگ والی خوشبو استعمال کریں جس میں رنگ وغیرہ ہو خوشبو کام ہو اور مرد ایسی جس میں رنگ کام ہو خوشبو زیادہ کیونکہ مرد باہر نکلتے ہیں تو باہر ان کی خوشبو اگر آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عورتیں وہ اگر اس طرح خوشبو لگائیں گی تو ظاہر غیر محرم ان کی خوشبو کو چون لیں گے بعض دفعہ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانت فرمائی ہے کہ عورت ایسی تیز خوشبو لگائے اور خاص طور پر باہر پھر نکلے تو آپ نے بہت سخت وعید اس کے بارے میں ارشاد فرمائی اسی عورتوں کو عام حالات کے اندر ہلکی خوشبو استعمال کرنی چاہیے اور اگر کوئی تیز خوشبو استعمال کرتی بھی ہے تو پھر وہ گھر کے اندر ہوں باہر خوشبو لگا کر نہ نکلے باہر لگانے پر بہت سخت وعید ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا کر وہ باہر نکلتی ہے اور غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کی خوشبو سونگتا ہے حادث میں اس پر بہت سخت وعید آئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان نہادی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو ریحان خوشبو دی جائے فراد اس کو واپس نہ کرے جن یہ جنت سے نکلی ہے جنتی خوشبو ہے کوئی ریحان ہے خوشبو ہوتی ہے وہ کوئی تحفے میں پیش کرتا ہے ویسے بھی خوشبو رات نہیں کرنی چاہیے پچھلے حدیث میں گزارا ہے کہ خوشبو اور دودھ اور تکیا یہ رد نہ کریں اس لیے کہ معمولی چیزیں اس پر کوئی اتنا بوجھ بھی نہیں ہوتا کسی پر تو وہ کوئی انسان دیتا ہے محبت کے لیے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے تو یہاں پر ریحان کے بارے میں خاص طور پر جنتی چیز ہے اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے جریر بن عبد اللہ آخری حدیث امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے صحابی رسول ہیں سیدنا جریر بن عبداللہ اللہ البجلی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لشکر پیش ہوا آپ نے اس لشکر کو جہاد پر بھیجنا تھا آپ نے ان کا معائنہ فرمایا ان کو دیکھا بھئی اس قابل ہے کہ جہاد پر جا سکے نہیں جا سکے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ پورے لشکر کا معائنہ فرماتے تھے پھر اجازت دیتے تھے تو جریر بن عبداللہ صحابی یہ جب تشریف لائے تو فرماتے ہیں اور اس کو بے عمر بن الخطاب کہ میں اطور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا ایک احمد باندھو اوپر والا چادر اتار دو صرف تحمد باندھ کے ذرا چلو چل کے دکھاؤ کہ آپ اس میں جہاد کر سکتے نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں کہ میں نے تحمد باندھی اور اس کے بعد میں چلا تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے تم نے فرمایا کہ خزر داخ اپنی چادر لے لو اور پھر آپ نے قوم کو فرمایا کہ ما تو رج رن اخصر سورت من جری کہ میں نے زندگی میں جریر بن عبداللہ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا علامہ بلغرام انصورت یوسف ہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ حسن تھا ان کا لیکن فرمایا کہ اس امت میں جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حسن بہت زیادہ چنانچہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کو یوسف حاضل امہ کہا جاتا ہے اس امت کے یوسف ہے. تو آقالیہ علیہ السلام کا حسن تو بہت زیادہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا اور باقی یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور تھا تو کہا جہیر رضی اللہ تعالیٰ کا حسن وہ تو نہیں ہے وہ تو بہت زیادہ تھا لیکن یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں جو عام افراد دیکھے ہیں ان میں اتنا خوبصورت شخص میں نے نہیں دیکھا ویسے بات تو خوشبو کی چل رہی تھی تو یہاں خوبصورتی کی حدیث بھی لے آئے کہ خوشبو کو بھی خوبصورتی کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے اس لیے انسان کا اس کا حسن کا تقاضا بھی ہے خوبصورت رہنے کا تقاضہ بھی ہے کہ انسان خوشبو لگاتا ہے تو اس لیے خوشبو لگانی چاہیے انسان کو اور خاص طور پر مردوں کو خوشبو لگانا اور تیز والی جس کا رنگ کم ہو اور رنگ بالکل نہ ہو بلکہ اور اس کی خوشبو تیز ہو اور عورتیں جو ہیں وہ وہ ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ زیادہ ہو اور اس کا خوشبو اس کی کم ہو اور اگر عورت گھر سے باہر جا رہی ہے پھر اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے عادث میں اس پر سخت قسم کی وائید اور سخت ممانت آئی ہے بہرحال ان تمام عادث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اعتر سے خوشبو بھی آتی تھی اس کے باوجود آپ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے اور خاص طور پر انسان جب کسی مجمعے میں جائے جمعہ کی نماز کے لیے یا فرض نماز کے لیے جا رہا ہے عید کے لیے جا رہا ہے یا کسی مجموعے میں جا رہا ہے کسی مجلس میں جا رہا ہے دفتر में جا اور लोग भी ساتھ ہیں تو وہاں خاص طور پر خوشبو لگانی چاہیے تاکہ اگلا جو انسان ملے اس کو اس سے تکلیف ہو اور وہ انسان خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ رہ سکے اس کے ساتھ بات چیت کر سکے کیونکہ طہارت صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے تو اسی طرح خوشبو لگانا یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آخاری صلاحۃ اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق تحفرم